جزاک اللہ عادل بھائی امید ہے انشاءاللہ میری آواز دونوں رومز میں آ رہی ہوگی بیلیکس پر بھی اور پر بھی اللہ الحمد الحمدللہ استاد العلماء حضرت علمہ مولانا محمد اشرف پادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی دی. پیاری پیاری آئی ڈی دی. ہمیں نظر آ رہی ہے امید ہے کہ حضرت بھی بالکل خیر اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تاجر سلامت رکھے ہم مسلمانوں پر اور تمام علماء اہل سنت کے حق میں ہماری یہی دعا ہے اور جہاں تک عادل بھائی آپ نے سوال پیسٹ کیا ہے کہ سورج گرہن میں حاملہ عورتوں کو احتیاط سے متعلق تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سورج گرہن کا تعلق کسی بھی خاتون کے حمل سے نہیں ہوتا یہ اللہ سبارکا مطالعہ جدہ جدار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس موقع پر نماز خصوف پڑھنی چاہیے اور نماز خصوف جو ہے وہ چاند گرن پر پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھنا سنت ہے لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نماز پڑھ کر دو طویل دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی جائے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی حاملہ عورت کے حمل سے نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ منع کر دیتے ہیں کہ حاملہ عورت سورج کے مطلب نہ آسمان کے نیچے نہ جائے یا کوئی کھانا نہ پکائے یا کوئی کپڑا نہ سیے یہ سب بدشگونی ہے اور کپڑا کاٹنا اور کوئی چیز نہ کاٹنا ورنہ نقصان نہیں. نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں حضرت جنہیں کپڑا کاٹنے سے متعلق جو ہے وہ اولاد کا اس سے کیا تعلق ٹھیک ہے نا اس کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بیرونی افعال ہیں جس کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اچھا بزم رضا صاحب آج کل پاکستان میں ہیں جی اللہ حافظ اچھا اچھا میرے علم میں نہیں تھا تو حضرت آپ کون سے شہر میں ہیں کس جگہ پر ہیں آپ کس جگہ پر ہیں اچھا گجرات شریف میں ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ خیر و خیریت سے گجرا والا میں اچھا گجرا والا میں تو ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے حضرت اللہ کرے کچھ سبھیل بنے تاکہ آپ کے قدموں میں حاضری ہو سکے آپ کی جو ہے وہ ہم دست بوسی کر سکیں قدم بوسی کر سکیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ حسب معمول جو ہے وہ درخت قرآن ہوگا تمام بھائی توجہ سے زماعت فرمائیں اور گزارش یہ ہے خاص طور پر جو ایڈمن بھائی بیلکس کے معاملات کو بھی مطلب جو دیکھ رہے ہیں ان کو کہ آپ تقریباً نو بجے کے آس پاس پاکستان کے وقت کے مطابق یہ روم اوپن کر دیا کریں اور ناگ شریف پلے فرما دیا کریں یا کوئی بیان کی ترکیب بنا دیا کریں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا بیلکس پر تو روم اپنا نظر نہیں آ رہا تھا تو فوری طور پر کھولیں گے تو نیو وزٹرس کو مشکل ہوتی ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہلے ترکیب بنا لیا کریں تو آسانی ہوگی تین چار بلکہ پانچ بھائی جو ہیں یہاں مطلب بیلکس کو دیکھا کریں کم سے کم پانچ اور اتنی ہی تعداد کم سے کم یہاں پالٹاس پر بھی ہو جو کہ ان معاملات کو دیکھیں پانچ کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں پنچت پاک کی نسبت سے کہ دو ایک دو بھائی تین بھائی بھی بعض اوقات بزی ہو سکتے ہیں کچھ مصروفیت ہے دیگر معاملات بھی دنیا کے ہوتے ہیں تو کم سے کم اتنی تعداد ہر وقت ایکٹیو رہے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا تو حسب معمول درس قرآن ہے توجہ سے فرمائیں. الحمد المرسلین رسول اللہ واحلہ علی کا واصحب یا حبی بل اصلاۃ وسلم کا یا نبی اللہ وحل علی کا واصحبی کا یا نور اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاطا و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا, یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول الله صل اللہ تعالی علیہ وسلم پندر باستی شریف آیت نمبر کہاٹھ سے ہم نے دس قرآن کا آغاز کرنا ہے میرا پانچ پرور ارشاد فرما رہا ہے مجمع البحر پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر کی سمندر میں اپنی راہ بنائی تو یہ حضرت سیدنا موس علیہ سلاط و السلام اور حضرت سیدنا زطریہ علیہ صلاط والسلام سے متعلق جو ہے وہ واقعہ ہے جو کہ اللہ تبارک کا وطلا جلا جلالہ نے اپنے پاک سلام میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا گیا اب لوگ البحینی او حبا اور یاد کرو جب موسا نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا مدتوں تک چلا جاؤں فلم مجمع بل نہیں ہو تہما پتہ سبی لہو فل بخری پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ سرنگ بنا دی یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے جو کہ اس سورہ پاک میں موجود ہے اور حضرت موس علیہ نے اور حضرت خضر علیہ سلاطلام سے ملاقات کا یہ ذکر ہے جو کہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے یہاں پر آیت پاک میں جو خادم کا ذکر آیا اس سے مراد حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ سلاطو السلام ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر اور حضرت مس علیہ سلاطلام کے یہ شاگرد ہیں اور جو کے شاگرد ہیں اس لیے یہاں ترجمے میں لمظ خادم جو ہے یہ کہا گیا ہے اور لفا تاہ کا ایک معنی جو ہے یہ بھی بنتا ہے اور حضرت خزر علیہ صلاطلام سے ملاقات کے لیے اللہ رب العزت سے اجازت لے کر جب یہ سفر حضرت مس علیہ السلام نے شروع فرمایا تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق بھی عرض کروں کہ ان کا نام بلیا ہے ابو حاتم نے کہا ہے کہ ان کا نام خضرون ہے اور ایک قول ہے کہ ان کا نام ارمیا ہے کئی اقوال ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا علم سات آسمانوں اور سات زمینوں کو مشید ہے بہت علم ہے جو کہ اللہ نے ان کو ادا فرمایا لیکن یہ یاد رکھیے درجے میں حضرت منہ علیہ سلاط وسلام ہی بڑے ہیں اور خضر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ زمین پر بیٹھتے تو اس زمین پر سبزہ اگ آتا اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے بیٹھنے سے خشک گھاس ہری ہو جاتی اور ایک قول یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تو ارد گرد سبز ہو جاتا تھا اور ان کی قلیت ابو العباس ہے اور ان کا نصب یہ ہے بلیا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن اف بن ارفخد بن سام بن نوح علیہ صلاط والسلام تو حضرت ہوں علیہ سلاط والسلام تک ان کا نصب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا مجمع البحرین جو فرمایا گیا یعنی دو سمندر جہاں پر ملیں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ امام ابن جرید طبری علیہ رحمان نے لکھا کہ یہ دو سمندر ہیں بحر فارس اور بحر روم اور بحر روم مغرب کے قریب اور بحر فارس مشرق کے قریب ہے اور امام راضی نے لکھا کہ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے تو یہاں پر آیات پاک پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیے ترجمے میں فرمایا ہے یاد کرو جب جموسا نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا کرنوں چلا جاؤں یعنی مدتوں تک چلا جاؤں دراصل ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ چونکہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں تو آپ نے اپنے سے متعلق فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں رسول ہوں اور اللہ نے مجھے بہت علم اتا فرمایا تو اس پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسا ہمارا ایک برگزیدہ بندہ ہے جس کو ہم نے ایسا علم اتا فرمایا جسے آپ واقف نہیں ہیں تو اب اس سے ملاقات کے لیے حضرت مس علیہ السلام کے دل میں تجسس پیدا ہوا اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یار کی کہ یار رب العالمی میں تیرے اس برگزیدہ بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اب جو اللہ تعالی کی طرف سے نشانیاں بیان فرمائی گئیں وہ یہ تھیں کہ ہمارا برگزیدہ بندہ آپ کو وہاں ملے گا جو جگہ مجمع البحرین ہے جہاں پر دو سمندر آپس میں ملے جہاں پر دو سمندر آپس میں ملے تو وہاں پر اور اس لیے انہیں حکم بھی دیا گیا کہ مچھلی لے کر اپنے ساتھ جائیں اور جب بھی رستے میں بھوک ستائے تو مچھلی کھائیں لیکن جب یہ مچھلی جس جگہ پر زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ مار دے گی تو وہ بھی جگہ ہے جہاں ہمارا برگزیدہ بندہ اے موسا آپ کو ملے گا تو اب اپنے اس عزم کا اظہار فرما رہے ہیں حضرت مس علیہ السلام کہ میں باز نہ رہوں گا اب لگا کہ جب تک وہاں نہ پہنچوں کہا مجمع البحرین یعنی جہاں دو سمندر ملتے ہیں یعنی میں اس جگہ لازمی پہنچوں گا تو فرمایا پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہلی سرنگ بنا دی اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت سیدنا الاموس علیہ السلام مجمع البحرین پہنچے آپ کو اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی ہے تو آپ آرام فرمانے لگے اور حضرت یوش علیہ السلام اپنے اسباب پر نظر رکھنے کے لیے جاگتے رہے چنا چک جب حضرت روسا علیہ السلام اس فرما رہے تھے تو حضرت یوش علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ تھیلے میں سے نکلی اور سمندر میں چھلانگ مار دی لیکن جہاں جہاں سے مچھلی گزرتی تھی تو سمندر کا پانی اس کے لیے رستہ چھوڑ دیتا تھا یہ ایک عجیب بات تھی تو حضرت یوش علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی آپ نے سوچا کہ جب حضرت موس علیہ السلام بیدار ہوں گے تو میں ان کو اس واقعے سے متعلق خبر دوں گا لیکن جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت یوس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہ رہی کہ ان سے یہ واقعہ بیان کرتے اور چونکہ حضرت موسی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اس جہاں پر یہ واقعہ پیش آئے گا وہی جگہ مجمع البحرین ہے وہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے لیکن یہ بات حضرت یوسی علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی تو اس وجہ سے جب وہ یہ واقعہ بیان کرنا بھول گئے تو حضرت موس علیہ السلام جو ہیں وہ آگے سفر اپنا انہوں نے شروع کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کی اور حر بن قید کی اس میں بحث ہوئی کہ حضرت موسی علیہ السلام کس پہ ملنے گئے تھے تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے ان کے پاس سے حضرت ابئی بن قاب گزرے حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا میری اور میرے اس ساتھی کی اس میں بحث ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون صاحب تھا جس سے ملاقات کا انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس سے متعلق کچھ سنا تو حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت مس علیہ السلط وسلام ابنی اسرائیل میں تھے تو ایک شخص نے سوال کیا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بڑا عالم ہو تو حضرت مس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تو اللہ نے حضرت مس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ایک ہمارا بندہ خضر ہے پھر حضرت موس علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کی سبیل کا سوال کیا تو اللہ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا اور فرمایا جب تم سے مچھلی گم ہو جائے تو تم لوٹ آنا وہی تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی حضرت موس علیہ سلاط و سلام سمندر میں مچھلی کے نشان ڈھونڈتے رہے پھر حضرت موس علیہ سلاطو سلام سے ان کے شاگرد نے کہا کہ بھلا دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بلایا تھا اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا تو حضرت مس علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان نشانات کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے اور یہی بات یہاں پر فرمائی جا رہی ہے آتینا من نصبا پھر جب وہاں سے گزر گئے موسا نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہے قالا ارتا عز اوین وما ان شیوان صبی لہ فل بحری اجبا بڑا دیکھیے تو جب حالی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچھمبا ہے کالا غالی کا ماں کنہ نبی فرطا سا ماں سا موسا نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو یہ آیات ہیں 64 نمبر آیات تک میں نے تلاوت کی ہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی تھی جب حضرت موس علیہ السلام کو بھوک لگی آگے سفر جاری تھا تو آپ نے اپنے خادم سے یہ ارشاد فرمایا کہ مچھلی لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں تو حضرت یوس علیہ السلام کو یاد آ کہ وہ مسئلہ تو میں بیان کرنا آپ کو بھولی گیا کیونکہ وہ مچھلی جو تھی وہ تو جب آپ آرام جس جگہ فرما رہے تھے سمندر میں اس نے چھلانگ مار دی اور جہاں جہاں سے گزرتی تھی تو پانی اس کے لیے رستہ چھوڑ دیتا تھا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے تو حضرت موس علیہ سلاطلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل ہے اور آپ اس خوشی میں کہ منزل مجھے مل گئی سفر کی تھکان بھی بھول گئے بھوک بھی بھول گئے اور واپس اپنے قدموں کے نشان جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ دیکھتے ہوئے واپس اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یہ مچھلی والا واقعہ پیش آیا تھا دیکھیے حضرت ووس علیہ السلام نے دوران سفر ناشتہ طلب کیا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے جب سفر میں جائے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جائے تو اس میں ان جاہل صوفیوں کا رب ہے جو سفر میں کھانے پینے کی چیزوں کو ساتھ لے جانا توقل کے خلاف سمجھتے ہیں ان کا غام یہ ہے کہ کسی چیز کو ساتھ نہ لے جانا اللہ تبارک و تعالی پر توقل ہے اور دیکھیے یہ حضرت مس علیہ صلاح وسلام ہیں جو اللہ کے اولو العظم نبی اور اس کے کلیب ہیں اور انہوں نے سفر میں اپنے ساتھ زیادہ راہ لیا حالانکہ انہیں ان سے اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے اور زیادہ راہ ساتھ نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے ہم توقل کرنے والے ہیں پھر جب وہ مکے میں آتے تو لوگوں سے سوال کرنے لگتے تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرما دی سورہ بقرہ کی فرمایا کہ اور سفر خرچ ساتھ لو بہترین سفر خرچ سوال سے بچنا ہے تو یہ توقع یہی ہے کہ بندہ جب جو ہے وہ سفر پر جائے تو وہ اپنے ساتھ اسباب کو لے کر جائے اسباب کو جو ہے وہ لے کر جائے چنانچہ حضرت سیدنا موس علیہ سلاۃ وسلام اس جگہ پر پہنچے جہاں پر مچھلی زندہ ہوئی تھی جہاں وہ آرام فرما رہے تھے جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے علامت پوچھی تو فرمایا تم ایک مردہ مچھلی لو جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہوگی وہیں خضر ہوں گے انہوں نے اس مچھلی کو ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنے شاگرد سے کہا میں تو ان کو صرف اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ جس جگہ وہ مچھلی تم سے جدا ہو تم مجھے بتا دینا اس نے کہا آپ نے مجھے کسی مشقت والے کام کا پابند نہیں کیا تو جس وقت حضرت موس علیہ السلام چٹان کے سائے میں سوئے ہوئے تھے وہ مچھلی ٹوکری میں ملتری ہوئی اور سمندر میں داخل ہو گئی حضرت سیدنا یوشی علیہ السلط نے سوچا کہ حضرت موس علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں میں ان کو بیدار نہیں کرتا اللہ نے پانی کے بہاؤ کو روک لیا اور وہ مچھلی پانی میں راستہ بناتے ہوئے جانے لگی اور آپ آیتوں میں سن چکے ہیں کہ مچھلی جو ہے بناتے ہوئے جو ہے وہ گئی اور پھر جب حضرت یوسی علیہ السلام نے بتایا کہ میں آپ کو اس جگہ سے متعلق بتانا بھول گیا تھا تو یہ واپس اسی مقام پر پہنچے حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے یعنی اس جگہ ہم اس شخص سے ملاقات کے لیے آئے تھے پھر وہ دونوں اپنے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس لوٹے اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان دونوں نے وہاں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو سمندر کے وقت میں ایک سر سبز جزیرے پر بیٹھے ہوئے دیکھا سرعید بن جویر نے کہا وہ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک پلو ان کے سر کے اوپر تھا اور ایک پلو ان کے پائروں کے نیچے تھا حضرت موس علیہ السلام نے ان کو سلام کیا انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ نکال کر کہا ہماری سرزمین میں سلامتی کہاں ہے سبحان اللہ سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے اس کا ایک پلو ان کے سر کے اوپر تھا اور ایک پلوان کے, پیروں کے ایک پلو ان کے پیروں کے نیچے تھا حضرت موسیٰ السلام نے ان کو سلام فرمایا انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ نکال کر کہا ہماری سرزمین میں سلام سلامتی کہاں ہے پھر اپنا سر بلند کر کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اے بنی اسرائیل کے نبی و السلام حضرت مس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس شرط پر آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے اللہ کا دیا ہوا علم سکھا دیں پھر وہ دونوں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تو آئٹ نمبر 65 سماج فرمائیں جرا رب ارشاد فرماتا ہے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا دیا کیا بات ہے اللہ اکبرہ دیکھیے حضرت سیدنا موس علیہ سلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت خضر علیہ سلاۃ وسلام سے متعلق یہ بات میں عرض دوں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائیں اور جو علوم آپ کو دیے ان سے حضرت مس علیہ السلام ان علوم سے واقف نہیں تھے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نبی کی شان کے خلاف ہو اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلاط وسلام کو مختلف ذمہ داریاں دیں اوور آل ذمہ داری تو ہے کہ امر بالمعروف کریں لیکن ہر ایک کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ جس سے متعلق ضروری نہیں ہے کہ ایک نبی اور رسول کی ذمہ داریوں سے یا تمام آ آ اللہ کے احکامات سے دوسرے نبی بھی واقف ہو ممکن ہے کہ کوئی خاص معاملہ اللہ رب العزت نے کسی نبی سے لینا ہو جو کہ کسی اور سے نہ لیا ہو تو حضرت خضر علیہ صلاح و سلام معاملات پر غور فرماتے باطنی اور روحانی معاملات سے اور دیگر نبیوں کے بھی ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی ذمہ داریوں میں فرق تھا تو حضرت مس علیہ السلام نے جب ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کے لیے جو ہے آپ نے جب اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ علماء کا اختلاف ہے کہ وہ ولی ہیں یا نبی اور شہری کا قول ہے کہ ولی ہیں اور صحیح, ہے صحیح یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور یہ ایک جماعت کا معتمد ہے یہی مختار ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں نے اپنی رائے سے یہ کام نہیں کیا جس میں یہ دلیل ہے کہ انہوں نے وہی سے اس کو قتل کیا اور وہی کا تعلق نبوت سے ہے کسی شخص کو نہ حق قتل کرنا حرام اور یہ حرمت صرف دلیل قتل سے اٹھ سکتی ہے اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہوتے اور الہام کی بنا پر قتل کرتے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ الہام دلیل زنی ہے اور دلیل زنی کی بنا پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے نیز تکمی امور میں حضرت خضر علیہ السلام کا علم حضرت موس علیہ السلام سے زیادہ تھا اور یہ جائز نہیں کہ ولی کا علم نبی سے زیادہ ہو تو یہ میں نے دو تین بڑی موٹی باتیں آپ کو بیان کی اس دلائل کے ساتھ کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں ہیں بلکہ آپ نبی ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام مرد ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں تو عام طور پر یہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوتے ہیں اور اس سے متعلق بڑی یہاں پر تفصیل بھی بیاد کی جا سکتی ہے حیات خضر علیہ السلام پر لیکن بہرحال اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے اور اللہ رب العزت ارشا... یہاں پر جو گیان فرمایا گیا اللہ نے اپنے پیارے بندے عزت خضر علیہ السلام کی شان کو یہ فرما کر بلند کیا کہ جاتا اب دم ان عبادہ آتی نا رحمت اندینہ و علم نہ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا علم لدنی کیا ہوتا ہے اس سے متعلق بھی چند باتیں سماج فرما لیں دیکھیے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے علم ایک نور ہے جو اللہ مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے یہ علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال سے مستفاد ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی کی ذات صفات اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو علم قصبی ہے اور اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل ہو تو یہ علم لدنی ہے اور وہی جو ہے اور الہام اور فراست علم لدنی کی اقسام ہیں تو یہ بڑی جامع تعریف ہے جو کہ حضرت مل علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اور علی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم لدنی جو ہے اس کے اسبات میں یہ قرآن کریم کی آیت سبق سے کتری ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آئے نمبر پینسٹھ اور فرمایا کہ علم لدنی کو علم الحقیقت اور علم الباطن بھی کہتے ہیں اور امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے علم لدنی کی جو تعریف فرمائی ہے وہ بھی سماعت فرمائے فرماتے ہیں کہ ہم علم المقاشفہ سے یہ مراد لیتے ہیں حق کس طرح جلی اور واضح ہو جائے حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے گویا کے ہم اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل پر دنیا کے میل کچیل کا رنگ نہ ہو اور اللہ تبارک مطالعہ کی صفات اور اس کے احکام کی معارفت پر دل کے آئینے میں خمیز چیزوں کے جو حجابات ہیں وہ ظائل ہو جائیں اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شہباز کی اتباع سے روک لے اور اپنے تمام احوال میں انبیاء علیہم السلاۃ وسلام کی اقتداء کرے پھر اس کے دل میں حق روشن ہو جائے اور اس پر حقائق منکشف ہو جائیں سبحان اللہ تو دیکھیے علم لبن کی یہ تاریخ ہے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے سناچی آئےت نمبر 66 سے 70 تک گلاوت کر رہا ہوں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس سے موسا نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ اس شرط پر کے تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی لن کہا آپ میرے ساتھ ہر جد نہ ٹھہر سکیں گے تصبر علی خبرا اور اس بات پر کیوں کے صبر کریں گے جسے آپ کا علم مشیت نہیں اعلی ستنی ان شا الابر والا کہا اللہ چاہے تو تم مجھے صاضر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں یہ تنگائی سے میں نے گراوت کی ہے اب ان کا ترجمہ ذرا ایک ساتھ سنیں پھر میں انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو چند تفصیلات بیان کرتا ہوں دیکھیے ارشاد فرمایا گیا اس سے موسا نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا آپ میرا ساتھ میرے ساتھ ہر نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کہا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صبر پاؤ صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں تو یہ حضرت موس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو ہے جو کہ اللہ نے بیان فرمائی اب یہاں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا مس علیہ السلام نے انتہائی لطیف پیرائے میں کہا کہ آیا میں آپ کی پیروی کروں اس طریقے سے سوال کرنے میں انتہائی ادب ہے اور احترام ہے اور مخاطب کو اپنے سے بہت بلند مقام پر فائز کرنا ہے یعنی علم سیکھنے کے لیے ادب سے جو ہے وہ عرض کیا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یحیا نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول پاک کس طرح وضو کرتے تھے سبحان اللہ یعنی ادب کی بات یہاں ہو رہی ہے حضرت مس علیہ السلام کی درخواست میں ادب کی وضو دیکھیے حضرت مس علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم دیا گیا آپ اس سے مجھے بھی تعلیم دیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کا تابع قرار دیا کہ ان کے انہوں نے کہا کہ آیا میں آپ کی تباہ کروں حضرت خضر علیہ السلام کی تباہ کرنے میں حضرت مسا نے ان سے اجازت الگ کی گویا کہ انہوں نے یوں کہا کیا کہ آپ مجھے ان کی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی اتباع کروں اس میں بہت زیادہ توازو ہے اس میں بہت زیادہ توازو ہے تو یہ ادب ہے احترام ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس شخص سے علم حاصل کرنا ہو جسے جس اپنا استاد بنایا جائے جس سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو جس کو کوئی عالم کہے جس کو کوئی مفتی کہے جس کو کوئی اللہ کا نیک بندہ سمجھے تو پھر اس کا ادب اور احترام بھی کرے یہ تمام آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تلمیز اور متعلم پر واجب ہے کہ استاد کے سامنے انتہائی ادب اور احترام کا اظہار کرے اور اگر استاد کو یہ اندازہ ہو کہ متعلم پر تشدید اور سختی کرنا اس کے حق میں مفید ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر تشدید اور سختی کرے ورنہ ہو سکتا ہے کہ تشدید نہ کرنے کی وجہ سے متعلم غرور اور تکبر میں چلا جائے اور یہ اس کے حق میں مضر ہے تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے یہی عرض کیا کہ آپ تو میرے ساتھ رہ تو لیں لیکن آپ تو صبر نہیں کر سکیں گے اور صبر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے علوم عطا فرمائے ہیں وہ چونکہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ آپ صبر نہ کر سکیں گے وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ سلاۃسلام نے یہی ارشاد فرمایا حضرت مس علیہ السلام نے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حاضر رہوں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا چنانچہ آئس نمبر 71 سے 73 تک ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا موسا نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیری کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو بے شک یہ تم نے بری بات کی قالا علم اقل ان قلم تستی امرا <صَبرا> کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہر گرد نہ ٹھہر سکیں گے اس را <عُسْرًا> کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو تو اب ان کا جب سفر شروع ہوا تو یہ پہلا عجیب و غریب معاملہ حضرت موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ جس کشتی پر سفر یہ کر رہے ہیں اللہ کے دونوں جلیل الفجر نبی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ ڈالا نکال دیا یاد رکھیے بخاری اور مسلم کے حوالوں سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسا اور حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جا رہے تھے ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو انہوں نے کشتی والے سے بات کی کہ وہ ان کو سوار کرے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے نے پہچان لیا اور بغیر معاوضے کے بغیر کوئی کرایہ لیے ان دونوں اللہ کے نبیوں کو سوار کر لیا جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اس وقت حضرت موس علیہ السلام چونک پڑے جب حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تاکہ ان کے سواروں کو غرق کر دیں یہ تو بڑا خطرناک کام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کیا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے تو حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز میں بھول گیا اس پر میری گرسٹ نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے کیونکہ بات یہی تھی آپ میں یہ ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کسی کام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہیں فرمائیں گے جب تک حضرت خضر علیہ السلام خود اس بات کی وضاحت نہ کرتے لیکن ظاہر ہے آپ اللہ کے دلی القدر نبی اور رسول تھے اور پھر اس طرح کا کام جو کہ بظاہر سمجھ میں یہی آتا تھا کہ یہ کام غلط ہوا ہے حضرت مص علیہ السلام کیسے برداشت فرماتے تو وہ ایک دم اپنی جو اللہ نے ان کو طبیعت عطا فرمائی تھی اس کے تحت انہوں نے یہ جب معاملہ ارشاد فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کیا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے میرے سے آپ سوال نہیں کریں گے تو اب حضرت موس علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ آپ مجھ پر میری بھول پر گرفت نہ کرو کالا لا تو آخر نی بیما کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو ولا تر مِنْ نی من اور مجھ پر میرے کام میں مشقت نہ ڈالو یعنی میں بھول گیا مجھے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا لہذا میری بھول پر میری گرفت نہ فرمائیں اچھا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار حضرت مس علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی ایک چڑیا آ کر کشتی کے تختے کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر کے پانی میں ایک یا دو مرتبہ چوچ ماری پس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا میرا علم اور آپ کا علم اور میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم میں اتنی ہی کمی کر سکتا ہے جتنی کہ اس چڑیا کے چونچ میں پانی لینے سے سمندر میں کمی ہوئی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ ایک مثال دی تھی کہ میری معلومات اور تم آپ کی معلومات سے اللہ کی معلومات میں کوئی اثر نہیں پڑتا جیسا چڑیا کی چونچ میں پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ ہمارے سامنے جو سمندر ہے یہ متنا ہی ہے اور اللہ تعالی کی معلومات غیر متناہی ہے کسی طرح تمام مخلوق کے علم میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نسبت ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہے اور آپ کے علم میں اور اللہ کے علم میں وہ نسبت بھی نہیں کیونکہ قطرہ اور سمندر میں متناہی کی نسبت متناہی کی طرف اور آپ کی اور اللہ کے علم میں متناہی کی نسبت غیر متناہی کی طرف ہے سبحان اللہ آیت نمبر چوہتر اور اسی آیت پر پندرہواں سپارہ بھی ختم ہو رہا ہے فرمایا دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا موسا نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی اب قتل جو ہے وہ حضرت علیہ مصلح نمبرشت کر جائیں یہ کی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آیت نمبر چوہتر میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا یہاں پر پندرہواں سپارہ مکمل ہوا اللہ رب العزت کے فضل سے الحمدللہ اب اس آئس کی جو بچے کو قتل کرنے سے متعلق ہے یہاں پر میں چند باتیں بیان کر دوں کہ حضرت سعید نے کہا بخاری شریف کی عدیز کہ وہ لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ کافر تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا پھر اس کو چھری سے ضبع کر دیا وہ لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا اور ترمزی شریف کی عدیز ہے کہ وہ دونوں کشتی سے اترے جس وقت دونوں سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اکھاڑ کر اس کو قتل کر دیا تو یہ مختلف روایتیں ہیں حدیثیں ہیں اب اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ تمام معاملات جو ہے وہ فرمائے لیکن آیت نمبر 74 پہ ہمارا پندرہواں سپارہ چونکہ مکمل ہوا ہے تو یہیں تک ہم انشاءاللہ رب العزت اپنے درس کو بھی رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا تو ان تبارک اللہ تبارہ کا ہم کل آیت نمبر 75 سے جو ہے سے قرآن کا پھر آغاز کریں گے تو پندرہواں سپارہ ہمارا مکمل ہے سولہویں سپارے کا آغاز جو ہے وہ کل ہو رہا ہے ان اللہ تبار کا بطالہ اللہ تعالی اپنی پانچ بار میں ہمارے درس سے قرآن کو تفصیل قرآن کے اس سلسلے کو قبول و منظور فرمائے آمین آمین, اللہم آمین, آمین اللہ آمین ثم آمین جزاکم اللہ ملوا خیرہ